الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المسلمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين ومن تبعهم بإحصان إلى يوم الدين أما بعد باب صفة الحج ودخول مكة آج سے ایک نیا شروع ہو رہا ہے یعنی حج کی صفت اور کیفیت کا بیان اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کیسے داخل ہوئے تھے کس سمت سے داخل ہوئے تھے اس کا بیان انجاب جابر عبد عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرجنا مع حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس فقالت اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استمت به على البيداء الح بالتوحید توحید لبیک اللہ ملبیک لبیک اللہ شریق الک البیک ان الحمد والنعمت نعمت القول لا شریک الک الى آخری بھاگیر صحیح مسلم کی یہ بہت لمبی روایت ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ سے نکلنے سے لے کر کے حج کرنے تک کا بیان ہے مختصر طور پر لیکن لمبا بیان ہے کیونکہ حج کا بیان ایک بہت ساری چیزیں اگر ذکر کی جائے تو کافی لمبی حدیث ہو جائے گی لیکن حادیث آپ کو جیسا کہ آپ لوگ ہر ہر باب میں ہر ہر مسئلے کے ہر ہر کتاب میں یا کتاب وصلاط ہو زکوٰۃ ہو تو کسی بھی مسئلے میں آپ ایک حدیث نہیں پائیں گے کہ شروع سے لے کر کے آخر تک ایک ہی حدیث میں سارا کچھ بیان ہو بعض حدیثوں میں ہے لیکن جیسے ابو حمد صاحدی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں روایت ہے نماز کے تعلق سے صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے روایت پیش کی تو لمبی حدیث ہے وہ لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری چیزیں اس میں مذکور نہیں ہے اسی طرح سے یہ حدیث حج کی صفت کے بارے میں ہے حج کی کیفیت کے بارے میں ہے ص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا تو لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں دوسری حدیثوں میں موجود ہے اس میں موجود نہیں ہے اسی حدیث کے پیش نظر علمان البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک کتاب حجت النبی کے نام سے لکھا ہے اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی روایت کو بنیاد بنایا ہے پوری کتاب میں اور جہاں جہاں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو چیز چھوٹ گئی ہے اس کو دوسری حدیث کی دوسری کتابوں سے نقل کر دیا ہے اس میں لیکن اس کو قسین کے درمیان رکھا ہے قسین کے اندر رکھا ہے لیکن اسی حدیث کو بنیاد بنایا اس لیے کہ اس میں اکثر چیزیں ہنچ کے آ گئی تو آج یہ حدیث پڑھیں گے اللہ تعالیٰ وقت میں برکت عطا فرمائے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہما فرماتے ہیں یابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا یعنی حج کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مدینہ سے فخر آبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا یہ سندس ہجری کا واقعہ ہے تو ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور بتایا گیا تھا کہ مدینے والوں کا میقاد کہاں ہے کہاں ذوالحلیفہ جسے آج بیر علی بھی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ جب ہم ظولخلیفہ پہنچ گئے تو اب راوی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں لیکن واقعہ بیان کرنے سے متعلق ان کا مقصد حدیث کا یا دین کا ایک مسئلہ بتانا ہے تو ذکر کرتے ہیں کہ اسما بنت عمیس کے ہاں ولادت ہو گئی حضول خلیفہ میں ولادت ہو گئی ایک خاتون کون خاتون ہے اسما بنت عمیس ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کی زوجہ محترمہ ان کا بیٹا پیدا ہوا نکات پر جس کا محمد نام رکھا انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا حکم دیا تم غسل کر لو اور کپڑے کو اچھی طرح سے کپڑے کی لنگوٹی باندھ لو اور احرام باندھ لو یہاں اس واقعی کی ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر عورت ناپاکی کے حالت میں بھی نیکات پر پہنچے چاہے پہلے سے اس کا سلسلہ چل ہو یا میکاتھی پر ایسا ہو جائے تو عورت کے لیے نہانا مستحب ہے سنت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ عصل نے وہاں پر ان کو حکم دیا کہ وہ احرام باندھ لیں ایسا نہیں کہ اس سے پہلے اگر ناپاکی کی حالت ہو گئی تو حاجیہ عمرہ فوت ہو جائے گا نہیں وہ احرام باندھ سکتی ہے احرام باندھنے کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے یہ بات سمجھ میں آئی بات سمجھ لیجیے سارے مسائل آتے اور پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی مسجد میں نماز پڑھی عبد الخلیفہ پہ مسجد تھی وہاں پر وہاں پر نماز پڑھی فما رکی بل پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ قصبہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی تھی اس کو آپ نے قصبہ نام دیا تھا یہاں تک کہ جب آپ ٹنی پر بیٹھ گئے اور مقام حقاعد استوت بھی البیدہ یعنی مقام بیدا جگہ, جگہ کا نام ہے وہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اہل توحید الحلہ ب تو توحید تو آپ نے لبیک پکارا اب دیکھیے یہاں پر تین روایتیں میں نے بتائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تین مقام پر تین طرح کی روایت آتی ہے لبائے پکارنے کے تعلق سے یعنی کہاں سے آپ نے احرام باندھا کچھ لوگوں نے کہا مسجد سے احرام باندھا کچھ لوگوں نے کہا جب آپ سواری پر بیٹھ گئے تب باندھا کچھ لوگوں نے کہا مقام بیدہ میں جیسا کہ یہ روایت ہے مقام بیدہ پہ پہنچے تو آپ نے جو ہے احرام باندھا لیکن صحیح یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہی سے دلخلیفہ ہی سے احرام باندھا اب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مختلف اوقات میں جو ہے طلبیہ پکارتے تھے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب احرام بادہ حالانکہ مقام بیدہ جو کہ ذوالحلیفہ میکعز سے تھوڑی دور کے فاصلے پر ہے تو یہاں پر جابر رضی اللہ تعالیٰ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ وہاں, پر, وہاں سے ارام بادا بلکہ احلب توحید توحید سے آپ نے کیا کہتے ہیں تلبیہ پکاری احلب توحید یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید والا تلبیہ پکارنا شروع کیا تو اس کا ذکر ہے یہاں پر تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار راستے میں مدینہ مکہ پہنچنے تک آپ تلبیہ پکارتے رہے وقت وفتے سے اور حکم بھی دیا صحابہ صاحب اکرام کو حکم دیتے تھے کہ آواز کے ساتھ بلندے آواز کے ساتھ تلبیہ پکارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ توحید کے ذریعے سے تلبیہ پکارا ترجمہ لبیک اللہ لبیک اللہ میں حاضر ہوں حاضر ہوں لبیک پھر حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے لبیک میں حاضر ہوں بے شک تمام طرح کی تعریف اور تمام نعمتیں تیرے لیے ہے اور بادشاہ بھی تیرے لیے ہے لا شریک الگ تیرا کوئی شریک نہیں ہے یہ کلمہ توحید ہے کلم توحید توحید کا بیان ہے اس کلمے کے اندر زمانۂ جاہلیت میں اس کلمے کے اندر تھوڑا سا شرک ملا دیا کرتے تھے آخر میں لا شریق الگ کہنے کے کی بعد کیا کہتے تھے اللہ شریقن تم لکھو امام ملک مگر کوئی شریک ہے جس کا تو مالک ہے اتنا شریک ٹھہرا دیتے تھے اپنے بتوں کو وہ معبود اور معبود حقیقی یا کہہ لیجئے وہ لوگ جو ہے اپنے معبودوں کو اصلی اللہ نہیں سمجھ سمجھتے تھے جانتے تھے لیکن ان کو شریک ٹھہراتے تھے تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے پھر فرمایا اب راستے کا پورا ذکر راستے میں کتنے واقعات پیش آئے وہ جو شکار کا واقعہ پیش آیا بتایا گیا تھا اور بھی حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہا والی حدیث بھی ہے کہ ہم سفر کر رہے تھے سفر حج میں ہم چہرہ کھولے رکھتے تھے لیکن جب ہمارے پاس سے جو ہے قافلے گزرتے تھے تو ہم اپنے چہروں پر جو ہے چادریں ڈال لیتے تھے سارا مطلب دو دوسری حدیثوں میں ہے اب اختصار کے ساتھ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں تک کہ ہم بیت اللہ پہنچ گئے پہ. پورے راستے کا ذکر اب یہاں پر دیکھیے اب اور کیجیے کہ یہاں پر یہاں پر احرام کی جو پابندیاں ہیں محضورات احرام ہیں ان کا ذکر نہیں مرد اور عورتوں کا کیا احرام ہوگا اس کا ذکر نہیں مرد سر کو کھلا ہوا رکھیں گے چہرہ کو کھلا ہوا رکھیں گے اس کا ذکر نہیں ہے تو بعض تفصیلی چیزیں نہیں ہیں کچھ چیزوں کا ذکر آگے گزر چکا ہے تو یہاں تک کہ ہم بیت اللہ پہنچ گئے اب بیت اللہ پہنچنے کے بعد تلبیہ بند کر دینی چاہیے یعنی جب تو آپ شروع کرے تو, تو آپ شروع کرنے سے پہلے تلبیہ بند کر دینا چاہیے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا لفظ ہے استعلامہ رکنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے کو یعنی حج کو یہ حجر اسود کو کیا کیا آپ نے استلام کیا بوسا دیا اب اس سے پہلے کیا کر رہا ہے حاجی کو اپنی چادر کو داہنے کاندھے سے نکال کر کے بائیں کاندھے پر رکھ لینا ہے ہاں ابھی اس حدیث میں یہ چیز نہیں ابھی بعد میں وہ حدیث آئے گی تو ادبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ کیا کر لیا پھر اس کے بعد ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے حضر اسود سے طواف کی ابتدا ہو رہی ہے اب اس میں دیکھیں وہ چیز بھی نہیں ہے بسم اللہ اللہ اکبر بھی نہیں ہے بسم اللہ اللہ اکبر بھی نہیں ہے تو اب یہ ہے کہ تفصیلی چیز جو ہے, ہے اس کے اندر لیکن کچھ چیزیں جو اہم اہم ہیں وہ بتا رہے ہیں کچھ چیزیں جو دوسری حدیثوں میں ہیں اس کو شامل کر لیں گے تو بسم اللہ اللہ ابر کہہ کر کے استعلام کیا حضرت کو بوسا دیا اب اس میں یہ بھی ہے یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر آدمی بوسا نہ دے سکے ڈائریکٹ ہے تو دوسری حدیث میں کل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں حضرت کو اپنی جو ہے لاٹھی سے چھوا اور لاٹھی چھو کر کے جو ہے لاٹھی کو بوسا دیا جی کچھ پوچھنا چاہیں لاٹھی کو بوسا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے پھر آپ نے بوسا دیا اگر بوسا ممکن ہے تو نہیں تو لاٹھی سے چھو کر کے کوئی چھڑی ہاتھ میں ہے تو اس سے چھو کر کے چھڑی کو چوم لے اور نہیں تو بھیڑ بھاڑ میں آدمی دور سے دائن ہاتھ سے اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کہ آپ شروع کرے اور داہنا کاندھا کھول لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار رمل کیا اور ومشا اربان اور چار بار یعنی تین چکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا اور چار چکروں میں آپ نے عام چال اختیار کی اور اس کا بھی شاید اس کتاب میں نہ ذکر ہو کہ حضرت صحیح بخاری کے اندر ہے کہ حضرت عمر ضل اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ مالانا اور کہ اب وہ ہمیں رمل کی کیا ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی نے دشمنوں کو ہلاک کر دیا تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت چھوڑی ہے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت محبوب ہے ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے کیوں رمل کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ جب عمرہ کرنے کے لیے مسلمان آئے کب صلاح کے بعد جسے امرت القبا کہا جاتا ہے فیصلے کے بعد والا عمرہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کرنے, نہیں کر پائے تھے عمرہ اور لوٹ گئے تھے اس کو قضا کرنے آئے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جب مدینے میں آئے تو مکہ والوں نے کیا کہا کہ مدینے کے یعنی یسریب کے یسریب مدینہ کو کہتے, کہتے تھے پرانا نام یسریب کے بخار نے مسلمانوں کو کیا, کیا؟ لاگر کر دیا کمزور کر دیا مسلمانوں میں دمخم نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کی بات پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب تم لوگ کیا کرو سینہ تان کر کے تین بار چکر لگاؤ تاکہ ان کو لوگ ان لوگوں کو معلوم ہو ہاں کہ مسلمانوں میں دمخم ہے مسلمانوں کے اندر کمزوری نہیں ہے حضرت عمر تعالیٰ نے اسی کو فرمایا اسی کے بارے میں کہ اب اللہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو ہلاک کر دیا جس سبب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کا حکم دیا تھا وہ سبب ختم ہو گیا لیکن پھر فرمایا کہ نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے ہم اس ادا کو چھوڑ نہیں سکتے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چکر مکمل کیے ایک چیز یہاں پر اور کہ رکنے یمانی پاس سے اگر آپ گزرے تو رکنے مانی کو ایسے چھو کر کے آپ گزر جائیں بوسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ سے چھو لیں بس اور اگر دور ہیں تو اس کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں کچھ لوگ وہاں بھی جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر ہاتھوں کے اشارے کرتے رہتے ہیں پھر رکنے مانی سے لے کر کے حدرے اس وقت تک کیا پڑھنا ہے بنا تنا تو دنیا سرا پڑھنا ہے یہ دعا اس میں نہیں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف سے فارغ ہو گئے تو آپ مقام ابراہیم کے پاس آئے اور وہاں پر یہ پڑھنا کے وہ تخید ام مقامی ابراہیم مسلح یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے تو مقام ابراہیم کو اپنے اور خانہ کعبہ کے بیچ میں رکھ کے نماز پڑھنا چاہیے یعنی مقامی ابراہیم کے پیچھے سمجھ لیجئے اگر وہاں پر جگہ ہے تو آدمی پڑھ اور مقام ابراہیم کیا چیز ہے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے مقام ابراہیم ایک پتھر ہے اس کو اسی کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے مقام میں نے کیا ہوتا کھڑا ہونا ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کا پتھر تو ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ پتھر جنت سے لایا گیا تھا اور اسی پتھر پر ابراہیم علیہ السلط کھڑے ہو کر کے کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے اس کی خصوصیت یہ تھی کہ دیوار جو جو اوپر ہوتی جاتی تھی یہ بھی پتھر بھی اوپر ہوتا جاتا تھا اس پہ نشان قدم بھی ہیں لیکن یہ کہا نہیں جا سکتا کہ واقعی ابراہیم علیہ السلط والسلام کے نشان کے یہ قدم کے نشانات ہیں لیکن قرآن میں فی آیاتم تم بیناتم مقام و ابراہیم کا لفظ جو ہے قرآن میں ہے کہ اس میں جو ہے مقام ابراہیم کھلی ہوئی نشانی ہے تو بہرحال مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت پڑھے پہلی رکعت میں سورے فاتحہ کے بعد کلیائی کا فرون دوسری رکعت کے بعد دوسری رکعت میں کلیا الکا... سورے فاتحہ کے بعد کل ولہ حج پڑھے لیکن اس سے پہلے کیا کرنا ہے کاندھا کو ڈھک لینا ہے ڈھاک لینا ہے کچھ لوگ کیا ہے کاندھا ان کا اس وقت تک نہیں کھلتا جب تک کہ وہ کنکری نہیں مار لیتے تقریباً ننانوے میں پہلا حد جب میں نے کیا تھا تو سخت گرمی کا زمانہ تھا اس موسم میں اس موسم میں میں نے دیکھ, میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ کاندھا کھولا خول, ہوا کھلا رکھنے کی وجہ سے حج ختم ہوتے ہوتے میں نے دیکھا کہ ان کے کاندھے پورے دھوپ کی وجہ سے جل, جل چکے تھے اور چمڑی ہی نکل چکی تھی تو لوگوں کو نہیں معلوم سوچتے ہیں کہ اب یہ بند نہیں کرنا ہے کھول لیا تو بند نہیں کرنا ہے تو بہرحال کاندا ڈھک کر کے دو رکعت نماز پڑھیں گے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انے نماز پڑھی اور پھر آپ دوبارہ رکنے کی طرف آئے یعنی حضرت اسود کی طرف گئے اور آپ نے اس کو پھر بوسا دیا یہ سنت آج بہت سارے لوگ جو ہیں نہیں ادا کرتے ہیں یہ سنت مخود نظر آ رہی تقریبا سوچتے دو رکعت پڑھ کر کے صفا کی طرف جانا ہے تبھی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت پڑھنے کے بعد حجر اسفت کو پھر سجا کر کے بوسا دیا پھر آپ دروازے سے نکل کر کے صفا کی طرف گئے گویا کہ اس زمانے میں جو مسجد حرام کھانے کعبہ اور وغیرہ تھا تو اس میں دروازے بنے تھے اس سے نکل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی طرف گئے اس زمانے میں صفا پہاڑی دور رہی ہوگی دور رہی ہوگی کہ نہیں چھوٹا سا ایریا چھوٹی سی جگہ تو اب دور لگتی تھی لیکن اب, اب یہ صفا پہاڑی دور لگتی تھی لیکن اب کیا ہے سب ایک ہی میں سب ہو گیا ہے سب جگہ نماز مسجد حرام کی توسیع ہو گئی تو اب وہ تقریباً حسی میں داخل ہو گئی ہے پہاڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی طرف گئے اور جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے انصفہ اور مرحت میں شاعر اللہ پڑھا اور اب دوما اللہ پڑھا اور پھر آپ سفا پر چڑھے سفا پہاڑی پر چڑھے یہاں تک کہ بیت اللہ کو آپ نے دیکھ لیا بیت اللہ کو دیکھ لیا چڑھ گئے فسٹ تک بل پھر آپ قبلہ رخ ہو گئے اور فوحد اللہ و اللہ کی توحید بیان کی اور تقبیر کی تو جب آپ پہنچ جائیں کھڑے ہو جائیں تو خانے کعبہ کی طرف آپ رخ کر لیں اگر خانہ کعبہ نظر آئے بیت اللہ نظر آئے تو دیکھ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے تین بار اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں پھر دعا پڑھیں ہاتھ اٹھا کر کے کون سی دعا لا الا اللہ عدد اللہ شری کر لہ الملک و لہ الحمد ولا کل شعم قدیر لا الا اللہ واحدہ ان جزوادہ وہزاب وحدہ یہ دعا سب لوگ جانتے ہیں اور ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں تمام بادشاہتیں اسی کے لیے ہیں حمد تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں وہ تنہا ہے اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اپنے بندے سے مراد یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ نسر آبدہ اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی وہ بھی جتنی بھی فوجیں تھیں جتنی بھی جماعتیں تھیں یعنی کفر شرک منافتیں سب کی جماعتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنہا ہ شکست دی ہاں گویا کہ ایک طرح کا فتح کا اعلان ہے توحید کا اعلان ہے صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے کہ اب حکومت گئی کافروں کی مشرقوں کی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی ثم بین بینک پھر دعا پڑھ کر کے ایک بار آپ نے دعا کی دوسری دعا کی یہ تو توحید کا کلمہ تھا اس کو پڑھا آپ نے اور پھر اس کے بیچ میں دعا کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے تین بار کیا تین بار کیا اور تینوں بار آپ نے بیچ بیچ میں دعا کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفا سے اترے اور کدھر روانہ ہوئے مروا کی طرف مروا میں جب آپ سفا سے اتر کر کے جب آپ کے ہتہ ادم سبت قدم آفی بکن وادی سا جب آپ کے قدم وادی میں جم گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سایہ کیا یعنی دوڑے اب اس کا مطلب کیا ہے کہ سفا پہاڑی جیسے پہاڑی ہے پرانے اس وقت کی پہاڑی ہاں کہ پہاڑی ہے تو ظاہر سی بات ہے پہاڑی کے بعد سلوپ ہوتا ہے ڈھلان ہوتی ہے تو ڈھلان پہ آدمی آرام آرام سے چلتا ہے پھر جب برابر زمین آ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دوڑے اور جہاں تک دوڑے آج وہاں بھی نشان بنا ہوا ہے بنا دیا ہے کیا نشان ہے کہ لائٹیں لگا دی ہے گرین لائٹیں لگا دی ہے تاکہ پتا چل سکے کہ یہاں پر ہم کو دوڑنا ہے اور پھر آگے پیدل چلتے ہوئے مروا تک نبی صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروا کے بیچ میں کوئی دعا ثابت نہیں ہے اور ایک بات اور ذکر کر دوں تو آپ کے درمیان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دعا ثابت نہیں ہے کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے جو بھی دعا دم کرنا چاہے سوائے کہ رکن مانی اور حجر اسود کے درمیان دونوں کونوں تک جو ہے بنا تفریح دنیا حسن اور فلافرت حسن اپنا ادا بنا پڑیں گے حقاف مشا مروا یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب آپ برابر زمین ختم ہوئی تو آپ جب چڑھائی آ گئی پھر آگے چڑھائی آ یعنی ڈھلان ختم ہو کر کے پھر چڑھائی آ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نارمل انداز میں چلنے لگے ففا مروت کما فعال صفا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ پر بھی وہی کیا جو, جو مروہ پر بھی وہی کیا جو آپ نے سفا پر کیا تھا لیکن یہ یاد رہے کہ جو آیت آپ نے وہاں پڑھی تھی اور جو تکبیر تین بار بلند کی تھی یہ نہیں کرنا ہے اب دو مابد اللہ بھی نہیں کرنا ہے بلکہ دعا تین بار پڑھنا ہے اور وہ بھی قبلہ رخ ہو کر کے دعا پڑھنا ہے قبلہ رخ ہو کر کے اور خانہ کعبہ اگر نظر آئے تو آج کل تو مشکل ہی ہے نظر ہی نہیں آ سکتا ہے عمارت بیچ میں حائل ہے تو اس طرف قبلہ رخ ہو کر کے دعا پڑھیں گے تین بار دعا پڑھیں گے فرض کر الحدیف. پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ علیہ وین کرتے کہ انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حدیث ذکر کی اور اس حدیث میں یہ آگے کا لفظ ہے اب اس میں دیکھیے اب بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نے مکہ مطلب مکہ میں تین چار روز تک قیام کیا اور اس بیچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں جو ہے قصر کے ساتھ پڑھتے رہے اس بیچ جو ہے وہ واقعہ بھی پیش آیا ہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کو جنہوں نے عمرے کا یا حج کا احرام باندھا تھا حج کا اور یا عمرے کا احرام باندھا تھا تمام صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے عمرے کو اپنے حج کو جو ہے حج تمتوں میں بدل ڈالے حج کو حج تمکتوں میں بدل ڈالے اور عمرہ کر کے حلال ہو جائے تو بہرحال کچھ تردد کے بعد صاحب اکرام تقریباً وہ تمام صاحب اکرام جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر کے نہیں گئے تھے ان سب لوگوں نے حج تمکتوں کے ارادے سے عمرہ سے فارغ ہو گئے عمرہ عمرہ کر کے حلال ہو گئے جیسے پہلے تھے ویسے عمرہ کے بعد ہو گئے ساری چیزیں ان کے لیے حلال ہو گئی تو یہ چیز جو ہے اس میں یہاں پر ذکر نہیں ہے وفی پلم یوم ترویہ توجہ ایک چیز یہاں پر اور بھی ذکر کرنا ہے کہ آٹھ تاریخ ہو گئی کس تاریخ کو جب آ... جب آٹھ تاریخ ہو گئی یا آٹھویں تاریخ ہوئی ترویہ کا دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام کے تمام لوگ جو ہے مینا کی طرف روانہ ہوئے یہاں پر ایک بات ذکر کر دیں کہ حج افراد کرنے والے اور حج کرام کرنے والے حالت احرام ہی میں رہیں گے چاہے جتنے دن پہلے مکہ پہنچ جائے اگر پہلی شگوال کو سوال کی پہلی تاریخ کو انہوں نے احرام باندھا اور مکہ پہنچ گئے افراد یا تمتو کے ارادے سے حج افراد یا حج تمتو کرنے کے ارادے سے تو ان کو حالت احرام ہی میں رہنا ہوگا جی ہاں حج کرام اور حج افراد حج افراد اور میں نے کیا کہا تمت تمت حج افراد اور حج کران کرنے والے حالت احرام ہی میں رہیں گے اور حالت احرام ہی میں وہ مکہ کی طرف مینا کی طرف جائیں گے لیکن جو حج تمتو کرنے والے ہوں گے اور تمتو کر کے عمرہ کر کے وہ حلال ہو چکے ہوں گے ان کو پھر سے غسل کر کے غسل کرنا مستحب ہے احرام کی چادر پہن کر کے احرام باندھنا پڑے گا یعنی پھر سے حج کا احرام باندھنا پڑے گا لبیک اللہ حجن کہنا پڑے گا پھر وہ منا کی طرف روانہ ہوں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قارئن تھے اطران کرنے والے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب کے سب مینا کی طرف روانہ ہوئے اور سنت یہ ہے کہ مینا میں آٹھ تاریخ کو ظہر سے پہلے پہلے زوال سے پہلے پہلے آدمی پہنچ جائے تاکہ وہاں ظہر کی نماز وہاں پڑھے فرانچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں ظہر عصر مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز پڑھی یہاں پر نمازیں کیسی پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ذکر نہیں لیکن کیسی نماز پڑھنا ہے دوسری عدیشوں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں پانچوں نمازیں یہ کیا ہے قصر کی بغیر جمع کے جمع نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصر کے ساتھ پڑھی یعنی چار رکاتیں چار رکاتوں والی نماز کو دو رکعت پڑھی زہر کو عصر کو اور اشہر باقی مغرب تین رکعت اور فجر کی دو رکعت سنت اور دو رکات فرض پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پانچوں نمازیں پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مینا نے اسی حدیث سے جو میں نے ابھی بتایا کہ قصر کریں گے تو مکہ والے بھی اگر حج کرنے جائیں گے تو وہ بھی منا میں کیا کریں گے قصر کریں گے اب یہاں سے کیا ہے حج کے احکام شروع ہو جائیں گے یہاں سے اب سفر اور ہضر کا مسئلہ نہیں ہے حج کے مسائل ہیں یہ حج کے احکام ہیں اس لیے مکہ والوں نے بھی کسی کے بارے میں نہیں ہے کہ مکہ والے آٹھ نو دس یعنی دس دس ہجری تک جو ہے مکہ میں بہرحال مکہ کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے بہت سارے لوگ تو ان لوگوں نے بھی حد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیکن کسی کے بارے میں یہ ذکر نہیں ہے کہ ان اس نے جو ہے پوری نماز پڑھی ہو میں نام کہ ہم مکہ والے ہم مسافر نہیں ہیں نہیں سب لوگوں نے دو رقط نماز پڑھی یعنی قصر کیا پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا قلیلا ثم سم قلیلا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فدر کی نماز کے بعد کچھ دیر تک جو ہے ٹھہرے گئے مینا میں اب کئی تاریخ ہو گئی نو تاریخ ہو گئی حت پلاش شمس یہاں تک کہ سورج نکل آیا نو تاریخ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اجاز حتہ آتا ارفتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کچھ کیا کہاں سے بنا سے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارفا تشریف لے آئے ارفا پہنچ گئے لیکن ابھی بت لہو بے نا میرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے ہی ایک قبا ہاں ایک چھوٹا سا خیمہ تیار کیا جا چکا تھا لگایا جا چکا تھا وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے آرام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حتا ذالت شمسو امر ابل قسوئی فرخت لہو جہاں تک کہ جب سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو تیار کیے جانے کا حکم دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتنے وادی میں آئے یعنی وادی ارانا میں آئے یعنی آپ نے آرام کہاں فرمایا مقام نمیرا میں جو عرفہ کے میدان سے قریب ہے پھر آپ نے جب سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے آئے وادی اورانا میں اور یہ وادی بالکل عرفہ کی کے حدود سے لگ کر کے عرفہ کی باؤنڈری سے لگ کر کے وادی ہے اس کو کیا کون سی وادی کہتے ہیں وادی اورانا جو مسجد بنی ہے آج اس کو کون سی مسجد کہتے ہیں مسجد نمیرا کہتے ہیں نمیرا مسجد کہتے ہیں مسجد نمیرا کا اگلا حصہ تھوڑا سا کراس کے ساتھ جو ہے یہ وادی اورانا میں ہے کس میں ہے وادی اورانا میں ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا اور نماز پڑھی تھی جہاں خطبہ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جہاں آپ نے نماز پڑھی تھی یہ نماز جو پڑھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی باؤنڈری میں نہیں پڑھی تھی عرفہ کی باؤنڈری سے وادی اورانا میں پڑھی تھی یہ اور بات ہے کہ چونکہ عرفات کی وادی میں تمام صحابہ پہنچ چکے تھے پھیل چکے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر نماز پڑھی تھی وہ عرفہ کی وادی نہیں تھی عرفہ کی باؤنڈری نہیں تھی عرفہ سے باہر پڑھی تھی آج بھی اسی جگہ ممبر ہے اسی جگہ بام کھڑا ہوتا ہے یہ اور بات ہے تھوڑا آگے پیچھے لیکن اسی وادی میں ممبر لگا ہوا ہے اور خطبہ ہوتا ہے اور جو ہے نماز پڑھتا ہے اور پھر سب لوگ پڑھتے ہیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی اورانا میں اورانہ میں نماز پڑھی تھی اندر نہیں نماز پڑھی تھی تو اس میں کوئی حرج نہیں اندر باہر پڑھنے میں لیکن ایک جو حقیقت وہ ہے اس کو بتا رہی سی وجہ جیسے مسجد کا اگلا حصہ جو ہے اگلا کچھ حصہ وہ ارافا کی وادی بھی نہیں اس لیے وہاں پر وہ لگا ہوا ہے بورڈ بہت سارے لگے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے اس کے اندر بیٹھے اس, کے آہ, اس طرف باہر کی طرف نہ بیٹھے کیونکہ اگر وہاں پر کوئی بیٹھا رہ گیا اور اس طرف ارافا کے میدان میں نہیں داخل ہوا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا اس کا حج نہیں ہوگا کیونکہ وہ باہر ہے تو بات سمجھ گئی کہ نہیں سب لوگ جی بار بیٹھا نہیں رہنا چاہیے دیکھیں نماز پڑھ لے آدمی نماز وہاں پر پڑھ لے لیکن اگر کوئی شخص وہ ادھر ہی بیٹھا رہ گیا اندر آیا ہی نہیں تو اس کا حج ہوگا اور وہیں سے چلا گیا وہ تو اس کا حج نہیں ہوگا لیکن اگر ایک بار بھی اندر داخل ہو گیا اور نکل آیا تو عرفہ میں عرفہ مل جائے گا اور رکنے اس کا ادا ہو جائے گا لیکن اگر غروب آفتاب تک عرفہ میں نہیں وہ کرے گا پہلے ہی نکل جائے گا باہر تو اس کے اوپر دم لازم آ جائے گا واجب چھوٹ جائے گا جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فخب اناس وا میں آکر کر کے آپ صلی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا لوگوں کو پھر اذان ہوئی پھر اقامت ہوئی اور ظہر کی نماز اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی یہاں پر قصر کا ذکر نہیں ہے لیکن اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کتنی پڑھی دو رکعت ثم اقاما پھر قابت ہوئی اور اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز پڑھی یعنی صحابہ کرام کو پڑھائی نماز دو رکعت جمع اور قصر کے ساتھ جمع اور قصر کے ساتھ عرفات میں جہاں بھی جو رہے گا تمام حجاز تمام حاجی عرفہ کی نماز قصر کے ساتھ اور جمع کر کے پڑھیں گے اپنے ہاں کا مسئلہ عجیب غریب ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ مقیم ہو گئے ہیں اگر جو ہے امام کے ساتھ پڑھیں گے تو قصر اور جمع کریں گے اور اگر امام کے ساتھ نہیں ہے تو پھر ہم پوری پوری نماز پڑھیں گے عرفہ میں جو بھائی لوگ جو ہے پوری پوری نماز پڑھتے ہیں عرفہ میں بھی پوری نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں ہم امام کے ساتھ نہیں پڑھ رہے تو ہم پوری نماز پڑھیں گے کیونکہ ہم مقیم ہیں اس طرح سے باتیں لوگ کرتے ہیں اللہ حدود ولم يصل اور عصر کے درمیان کوئی سنت نہیں پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثم پھر صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور ہاں میدان ارفات میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے جہاں آپ کو ٹھہرنا تھا پان اب اپنا ناقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہم ہم اس کی سواری کی سواری کے پیٹ کو سواری کے پیٹ کو کس طرف رکھا آ? کس طرف رکھا پہاڑ پہاڑ پہاڑی کی طرف اور حبل مشاد کو اپنے سامنے رکھا یعنی گویا کہ آپ نے داہنے طرف یہ جو جبل رحمت ہے جس کو جبل رحمت کہا جاتا ہے اس کو اپنے داہنے طرف رکھا اور جو پیدل چلنے والوں کا جو راستہ تھا اس کو اپنے سامنے رکھا قبلہ رخ ہو گیا قبلہ رخ ہو گئے اور اس اور رخ ہو گیا وقت غربت آپ وہاں پر برابر اسی جگہ ٹھہرے رہے آپ سواری پر تھے سواری پر تھے اور آپ ہو سکتا ہے سواری ہی پر بیٹھے رہے ہو یا آپ نے اتر کر کے وہاں آرام فرمایا ہو اس کا ذکر نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر یہاں پر جو لفظ ہے فلم یزل واقف حتہ غربتی شمس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوال سے لے کر نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر کے غروب سے تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے سواری پر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے بہت ساری دعائیں حال کے اندر ثابت کے میدان میں کچھ کو شک ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ اس دن روزے سے تو نہیں ہے کیونکہ کے روزے کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرفا کے روزے کی فضیلت بیان فرما چکے تھے تو شک ہوا لوگوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہے یا نہیں تو ایک جو ہے صحابیہ نے غالباً ام سلیم تھیں یا کوئی صحابیہ تھی بہرحال انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے دودھ کا ایک پیالہ بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ نوش فرمایا تو اس سے پتا چل گیا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہیں تھے اور اسی سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ عرفات کے میدان میں حاجی کے لیے روزہ رکھنا ہاں مستحب نہیں ہے ناجائز تو نہیں کہہ سکتے ہاں منا تو نہیں کہہ سکتے لیکن مستحب نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہیں تھے لیکن غیر حاجی کے لیے عرفہ کے دن روزے کی کیا فضیلت ہے کہ اگلے پچھلے دو سالوں کے گناہ ایک روزے کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے ودحب کی سفرات علی سورج غروب ہو گیا اور جو ہے سورج غروب ہو جانے کے بعد جو ہاں کی زردی تھوڑا کم ہو گئی سورج جب ڈوبتا ہے تو زردی باقی رہ جاتی ہے تھوڑی کم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ یہاں تک کہ حتائی اذا غاب القرص دفا یہاں تک کہ اللہ جب جو ہے سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی یعنی سورج ڈوب گیا جب سورج ڈوب گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کوچ کیا کہاں سے ارافا کے میدان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کیا وَقَدْ شَنَقَ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آرفا سے نکلے تو سواری تیز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیزی کو روکنے کے لیے آپ اپنی سواری قصوہ کو کسبہ کو کسبہ کے لگام کو تیزی کے ساتھ کھینچ رہے تھے یہاں تک کہ اس کا اس کا منہ جو ہے ایک قجاوه کی لکڑی سے جا کر کے مل جاتا تھا بعض بعض وقت, وقت لگ جاتا تھا حتا ان راسا لا يصيب مورک رحلی یہاں تک کہ قسوہ کی کا منہ جو ہے کجاوے کی لکڑی سے جا کر کے لگ جاتا تھا و یقول بیدہ الیمنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے تھے یا ایھا الناس السکینہ تا سکینہ اے لوگوں آرام آرام سے سکون کے ساتھ جاؤ हा? تو اسی وجہ سے سنت کیا ہے کہ جب ارفا سے آدمی نکلے تو دوڑ بھاگ کر کے نہ نکلے ہاں سکور سے آدمی نکلے لیکن یہاں پر ہر آدمی سوچتا ہے کہ سب سے پہلے مزدلفہ وہی پہنچ جائے بس والے گاڑی والے سب کیا عجیب منظر ہوتا ہے اس وقت جو ہے سورج ڈوب جاتا ہے عرفہ کے میدان میں وکلما ارفا لہ قلیل اور جب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریت کے ٹیلوں میں سے کسی ٹیلے پر پہنچتے تھے تو نکے جو ہے اوٹ اوٹنی کی مہار کو ڈھیلی کر دیتے تھے کیونکہ جب برابر زمین ہے تو تیزی کے ساتھ چلتی تھی وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کھینچتے تھے اور جب چڑھائی آتی تھی ٹیلے پر چڑھنا ہوتا تھا تو اس کی لگام کو تھوڑا چھوڑ دیتے تھے تاکہ آرام سے چڑھ جائے ہم hmm. کیونکہ اگر پھر بھی اگر کھینچے رہیں گے تو سواری کو جو ہے چڑھنے میں دقت پیش आएगी حتا تصعدا تاکہ وہ چڑھ جائے حتا عتل مزدلفه یہاں تک کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ ا گئے۔ فصلى به المغرب والعشاء تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی بی اذان واحدن و وا اقامتین ایک اذان اور دو اقامت سے یعنی مغرب اور کی دو رکعتیں نماز... یہ نمازیں پڑھی ایک اذان ہوئی پھر اقامت ہوئی پھر مغرب کی نماز پڑھی پھر اقامت ہوئی دوسری ایشا کی نماز پڑھی تو گویا کے جمع اور قصر کے ساتھ تبھی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی مغرب کی تو ویسے ہی پڑھیں گے لیکن ایشا کی قصر کریں گے اور ولم یوسف بحب ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی پھر اس کے بعد ثم آ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے دراز ہو کوئی عبادت اس رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں یہاں تک کہ وطر پڑھنے کا بھی ثبوت نہیں ہے اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں وطر اور فدر کی سنت بھی پڑھا کرتے تھے لیکن مزدلفہ کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نماز نہیں پڑھی سوائے ایشا مغرب اور عشاء اب عرفات میں قیام کرنا مجھ کو چاہیے تھا کہ میں مستحبات اور یہ ارکان بھی بتاتا چلو بہرحال ارکان ایک رکنہچ حج حج کا جو ہے نیت ہے دوسرا رکنہچ کا عرفہ میں وقوف ہے پھر اس کے بعد عرفہ میں مغرب تک ٹھہرنا یہ کیا ہے واجب ہے سورج ڈوبنے تک اگر کوئی پہلے نکل گیا تو اس کے اوپر دم لازم آ جائے گا عرفہ کا وقوف جو ہے عرفہ میں ٹھہرنا اور راج گزارنا مزدلفہ مزدلفہ میں راج گزارنا جسے مبیت مزدلفہ کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ واجبات میں سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر رات گزاری ہتہ الفجر یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئے یعنی فجر کا وقت ہو گیا ایک مسئلہ یہاں پر ہے کہ اگر عرفہ میں کوئی شخص دن میں نہیں پہنچ سکا رات میں پہنچا تو اس کا عرفہ مان لیا جائے گا رکن مل جائے گا جی ہاں مل جائے گا ایک صحابی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کی عرفہ مزدلفہ میں آ کر کے فجر کے لگا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں لیٹ ہو گیا تھا تو میں نے عرفہ کی ارفا کے ہر ہر ٹیلے پر اپنی سواری کو تھکایا یعنی جتنے بھی ٹیلے تھے عرفہ میں تی ٹیلے ریت کے ہر جگہ میں نے اپنی اپنی سواری کو چڑھایا اتارا چڑھایا اتارا خوب کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کہاں ٹھہرے تو کیا میرا عرفہ میں ٹھہرنا مانا جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اگر کوئی شخص ارفا پہنچ کر کے ہاں فجر کی نماز میرے ساتھ مزدلفہ میں پڑھ لے تو اس کا عرفہ مانا جائے گا یعنی کتنا وقت سمجھ لیجئے تقریباً آٹھ دس کلومیٹر ہے ارفا سے مزدلفہ آٹھ کلومیٹر دس کلو ہوگا اگر آدھا گھنٹہ پہلے سمجھ لیجیے آج کی تیز سواری سمجھ لیجیے دس کلو آج کی تیز سواری میں جلدی لیکن بھیڑ بھاڑ میں آدمی جلدی پہنچ نہیں پائے گا پھر بھی اگر کوئی شخص آرفا میں ٹھہر کر کے مستلفہ میں آ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کا آرفا میں ٹھہرنا مانا جائے گا لیکن ایک بات اور ہے کہ اگر آرفا میں ٹھہرا اور سورج ہونے کے اور بھیڑ بھڑ اتنی تھی کہ راستے ہی میں اس کی فجر ہو گئی تو کیا مزتلفہ پہنچا بیچارہ نہیں پہنچا تو ایسی صورت میں کیا کہا جائے گا مجبوری اس کا مان لیا جائے گا میرے ساتھ خود ہوا سن دو ہزار میں سن دو ہزار ہی میں ہاں بس پر بیٹھ کر کے نکلے حملے والے کے ساتھ اور نہیں پہنچ پائے مستلفا پہنچی نہیں پائے راستے ہی میں دن ہو گیا سورج نکل رہا راستے میں نماز پڑھی نادری وارشا کی روڈ پر اتر اتر کے کسی طرح سے پانی کہیں سے ملا کچھ تو اہم ممک کر کے کچھ لوگوں نے پڑھی اس طرح سے تو بہرحال اگر کوئی بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر تب ناسب نہیں آئے گی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی فجر کی فصل نل فدر ہے ہی نہ فجر کی صبح ہوتے ہی یعنی فدر کے تلے فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی یہاں پر ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنوں کے مقابلے میں فجر کا وقت ہوتے ہی نماز پڑھ لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہی زیادہ وقفہ نہیں کیونکہ ویسے عام دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان ہوتی تھی پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچاس ساٹھ آیتوں آیتیں پڑھنے کے برابر انتظار کرتے پھر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کراتے لیکن یہاں پر جیسے ہی صبح ہوئی اذان ہوئی اور نماز پڑھ لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی انتظار نہیں کیا اسی وجہ سے اسی جلدی کی وجہ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شبہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدر کی جو نماز پڑھی ہے وہ وقت سے پہلے پڑھ لی ان کو یہ شبہ ہوا صرف وہی کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز جو ہے وقت سے پہلے نہیں پڑھی سوائے فجر کی نماز کے مظلفہ میں کیا آپ نے وقت سے پہلے پڑھی حالانکہ ان کا اپنا شبہ ہے اپنا خیال ہے ان کا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں حدیث واضح حیدر ہاں پھر جب صبح ظاہر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سے ایک ازانے کے پامت سے نماز پڑھی ثم مارا کی با حا الحرام پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد جہاں اپنے وقوف فرمایا وہاں, پر, اے, وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کر کے مشعر حرام پر مشعر حرام کے پاس آپ تشریف لائے مشعر حرام کیا ہے اس کا ایک دوسرا نام جو ہے پزہ بھی ہے ازہ ازہ یا پزا اس کا دوسرا نام مشر حرام کا مشر حرام اصل میں یہ ایک پہاڑی ہے پہاڑ ہے اس کا نام ہے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آج وہاں پر مسجد مشعر الحرام بنی ہوئی ہے جو مصطرفہ مسجد ہے وہ مسجد مشاء الحراب اسی جگہ پر بنائی گئی ہے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے آئے اور قبلہ رخ ہوئے اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تکویر بلند کی اور تحلیل اللہ اللہ پڑھا اور آپ برابر دعا کرتے رہے یہاں تک کہ خوب روشنی ہو گئی خوب روشنی ہو گئی فجر کے بعد خوب دعا کی فوراً ہی فضر کی نماز پڑھ کر کے آپ اس مقام پر آئے مشر حرام کے پاس اور پھر خوب روشنی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج نکلنے سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہوئے آتا آتا آتا بطن محسر یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پار کر کے وادی محسر میں پہنچے وادی محسر مزدلفہ اور مینا کے بیچ کی جگہ ہے آ, اس کو وادی محسر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس وادی میں ابراہ کے لشکر کو آ, اللہ تعالیٰ نے روک لیا تھا محسر مانے محسرا اکثر ہوتا ہے آ, روکنا اور چونکہ آ, یہ روک دیے گئے تھے ہاتھی اور اس کا لشکر روک دیا گیا تھا اسی لیے اس کو وادی محصر کہا جاتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو اپنی سواری کو تیزی کے ساتھ بھگایا یعنی تیزی کے ساتھ سواری کو چھوڑ دیا تاکہ وہ جلدی سے گزر جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی یہ, یہ معمول تھا سنت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کسی ایسے عذاب کی جگہ سے آپ کا گزر ہوتا تو بہت تیزی کے ساتھ گزرتے اس ڈر سے کہ یہ عذاب کی جگہ ہے کہیں اللہ کا غزب نازل نہ ہو جائے بہرحال بہت تیز حرکت دی سواری کو تھوڑی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ والے راستے کو اپناتے ہوئے جو راستہ کے جمرا کبرا بڑے جمرے تک پہنچتا ہے ہاں اس کو اپنایا یہاں تک کے ہاں اس جمرا کے پاس پہنچے جو درخت کے پاس تھا اس وقت وہاں پر درخت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات کنکریاں ماری ہویا کہ مصلفہ سے ڈائریکٹ بنایا اور پھر واقعات اس میں کہ آپ کے پیچھے جو ہے فضل بن عباس تھے رضی اللہ تعالیٰ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری اٹھانے کا چننے کا حکم دیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کنکری چن کر کے دی وہیں سے میناہی سے اٹھا کر کے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات کنکریاں ماری اور ہر کنکری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر بلند کرتے تھے یہ کنکری کیسی تھی چنے کے دانے کے برابر گندہ ہاں ایک ہوتا ہے ایک جو ہے دانا کہہ لیجیے ایک پھل ہوتا ہے اس سے چھوٹا چھوٹی کنکری اور چنے سے بڑی اتنی کنکری تھی اس طرح سے کنکری تھی بہت بڑی بڑی کنکریاں نہیں بس ایسے چھوٹی چھوٹی ہونی چاہیے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات کنکریاں ماری اور بتنے وادی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنکریاں ماری یعنی سامنے جمرا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو برابر والی جگہ تھی وہاں سے کھڑے ہو کر کے اس کو مارا آج یہ کیفیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیے آپ غور کریں کہ صحابہ کرام نے کتنی دقت اور باریکی کے ساتھ ہر چیز کو محفوظ کیا آپ دیکھیں وہاں سے لے کر کے جبکہ اور بہت ساری حدیثیں جو ہیں دوسرے صحابہ سے روایت ہے دوسرے صحابہ سے مروی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور حج کی ایک ایک چیز موجود ہے ایک ایک تاریخ موجود ہے سمجھ لیجیے ہی دنیا میں کوئی ایسا رہنما اور قائد دوسرے مذاہب کا جس کی یہ سب ساری چیزیں محفوظ ہو ایک ایک بال کی تاریخ موجود ہے پر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کنکری ماری اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے منہر کی طرف روانہ ہوئے منہر یعنی قربان گاہ کی طرف روانہ ہوئے فناہرا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری مارنے کے بعد کیا کیا نہر کیا نہر کیا اب اس میں اس کی تفصیل نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اونٹ کیے اپنے ہاتھ سے ترسٹ. ہاں ترسٹھ اونٹ کیے اپنے ہاتھ سے اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے, نے سو اونٹ کی قربانی دی پھر اس کے بعد اب یہاں پر فناارتم مراکیبہ رسول اب یہاں پر بال منڈانے کا ذکر نہیں ہے کیونکہ نے کنکری ماری قربانی کیا فربان مڑایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد توافا کے لیے مکہ گئے پھر ماراقیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف افاظا کیا بیت اللہ کا طواف کیا فصلہ مکہ میں ظہر کی نماز دس تاریخ کو پڑھی یہاں تک حضرت جاب رضی اللہ تعالیٰ علو کی روایت ہاں؟ کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا سیے کا ذکر یہاں پر نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سائیے کر چکے تھے اور بہت ساری تفصیل کا ذکر یہاں پر نہیں ہے لیکن یہاں پر طواف فاضا تک بیان ہوا حج کا پھر طواف فاضہ کے بعد سعید جس کی واقعی ہے یا حج تمتو کرنے والے سیے کریں گے اور اس کے بعد ان اللہ اگلے درس میں کچھ چیزیں جو اور حدیثیں ہیں وہ ذکر کی جائیں گی اور ان شاء اللہ پورا جو باقی حصہ ہے صلی اللہ علیہ نبید محمد والا عال ہی وسلم السلام علیکم